الحمد اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحب والے باقی تمام شامل خورآ برادران صاحب کو شاشن اقبال سلامت کرتے ہیں ہماری سلسلہ دس کتاب دعوت شریف صدارت نمبر چھ سو اکتیس پبلک دو سو ترہتر ہے چھ سو شروع سے ابھی تک کے درست تعداد ہے اور دو سو ترہتر اوراد فتح کی اوراد فتح میں ہم لوگ اصمان الوسنا کی بات میں ہے اصمان الوسنا میں سے بارواں اس میں مقندہ شیا متکبر کے سلسلے میں ہماری گفتگو ہے اور عنوان بادشاہ المتقبر اور اللہ کی کبریائی قرآن و سنت میں اس حوالے سے جو ہے دو تین درس سالوں کی خدمت میں ہو گیا اور آج یہ جو ہے اس حوالے سے اللہ کی کبریائی کے حوالے سے جو ہے آخری درس ہے تو اس سلسلے میں جو ہے مختلف میں آخری خلاصہ تک پہنچ رہے ہیں تو آگے آج کے دور میں یہ فرما رہے ہیں المتقبیر کی صفت جو کہ یا متبر ہے تو المتقبیر ایک صفت ہے ہاں جی تو المتقبیر کی صفت اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہے کیونکہ المتقبیر کے اندر جو معنیٰ و مفہوم ہے عربی ادب لغات ہاں جی اور اصلاح کے نزدیک وہ اللہ کے علاوہ کے شور میں نہیں پایا جاتا ہے اس وجہ سے المتقبیر کے صفت اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص خاصی المتکبر وہ ذات ہے جو از خود بڑی ہو اس کو کسی نے بڑائی نہیں باشا وہ خود بڑا ہے از خود بڑی ہو جو اپنی بڑائی کو ہر وقت ظاہر کر سکے جب چاہے ظاہر کر سکے کوئی رکاوٹ نہ ہو اور اس کو قائم رکھ سکے یعنی ظاہر کر سکے اس قائم رکھ سکے انسانوں میں اگر کوئی اپنی جہالت سے یہ صفت حاصل کرنا چاہے گا تو کو کھپرائی کا صفت سے متشر کا نشائے گا اپنی جہالت سے یا وہ اس کا دعویٰ کرے گا کہ بیائی کا متقبیر کا وہ ہمیشہ ناکام رہے گا یعنی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ ناکام رہے گا ایسا شکل اللہ کا باغی ہے جو خود کے لیے صفد المتقبر کو ثابت کرنے کی کوشش کریں اس کا دعویٰ کرنے کی کوشش کرے اور اس کے نصیب میں حسرت اور ندامت کے سوا کچھ نہیں جو شاخ خود پر متکبیر بننے کی کوشش کرے اور کیبیائی کی صفت کو خود اپنے لیے ثابت کرنے کی کوشش کرے اس کا دعوادار بن جائے جنانچہ جو فروغ سدا نمرودارا نے اپنے لیے خدائی کے دعویٰ کیا جو کہ کیبیائی کا دعویٰ ہے ہاں جی تو ان سب کے کی انجام کیا ہوا تاریخ انسانیت گواہ ہے تاریخ ادین گواہ ہے تو اس صفات کا ادراک حاصل کرنے کا لازمی نتیجہ ہے. اللہ کے المتکبر ہونے کا اس صفحات کا ادراک اللہ اس کے معنی مفہوم کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور بذات اللہ متکبر ہے اور جب چاہیں وہ اس صفات کو ظاہر کر سکتے ہیں اپنی کیبرائی کو اور اس پر ہمیشہ سے قائم اور قائم رہنے والا ہے تو اس صفات کا ادراک حاصل کرنے کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان میں توازن کی شان پیدا ہوتی ہے انسان جب خود کو اللہ سے اللہ کے حضور میں خود کو حقیر سمجھتے ہیں کمزور سمجھتے ہیں اس کا ایک ابد و خواہشے سمجھتے ہیں فقیر مع سمجھتے ہیں اور اللہ کی کبریائی کا اس کے اندر ہاں ادراف ہو جاتا ہے تو انسان میں جو ہے کی شان پیدا ہوتی ہے اور توازو ہی انسان کو زیبہ ہے اللہ کے حضور میں توازو ہی انسان کو زیبہ ہے اور یہ انسان انسانی اخلاق کا بہت بڑا جوہر ین حقیقت ہے تواز انسانی اخلاق بہت بڑا حقیقت ہے بندوں کے سامنے بھی توازن پسندیدہ ہیں بندوں کے ساتھ بھی اللہ کے ساتھ تو توازن کے ساتھ اور کوئی صورت ہی نہیں ہے بندے کے لیے ہے جی بندے کے لیے اللہ کے حضور میں جو بندہ توازن سے پیش آئے گا وہی کامیاب ہے جیسے پیارے نبی نے فرمایا منتواز علی اللہ الحاء اللہ جو اللہ کے حضور میں آجزی کرے گا متواز رہے گا خاضِ خاص رہے گا اللہ اس کو بہت بلند مرتبہ اطا گا جی تمام الہی کو جو بلند مقامت ملا اسی برکت سے کہ وہ اللہ کے حضور میں جس عاجزی اور ان کے ساری کے ساتھ پیش آتے اللہ ان کو اپنے مقرب بندوں میں سے قرار دیتے انبیاء تو ہوتے ہی اللہ کی جو ہے درگاہ میں سب سے زیادہ عاجزی کرنے والے اللہ کے مقرب ترین بندے ہوتے ہیں اور پھر الکبیر جل جلال الک مانا ہنی اسی کب ریاض ہے کبیر سے کبیر جل جلال الک معنیٰ برتر شان والا سب سے بزرگ برتر شان والا اور ہر چیز اس سے کمتر ہے وہ خود برتر شان والا اور ہر چیز اس سے کمتر ہے اس مفہوم میں جو ہے الکبیر کمانا ہے تو خلاصہ ہی اس بات کا المتکبیر کا اور قرآن سنت کی روشنی میں یہ ہوا کہ المتکبیر اور الکبیر کے حسب ذیل معنی ہوئے معنی قسم میں ایک وہ ذات جو ہر ظلم شر اور برائی سے برتر ہے اللہ متکبر ہے قبیر ہے مطلب کیا ہے وہ ذات جو ہر ظلم شر اور برائش سے بڑتر ہے اس کے شان جو ان چیزوں سے بہت دور ہے نمبر دو وہ ذات جو مخلوق کی صفات سے اونچی اور بڑتر ہے جس کے مانً کوئی دوسرا نہیں مخلوق کی یقینی باتیں مخلوق کے صفات جتنے بھی ہیں اتنے سب اللہ کا عطا کرند ہیں اللہ جو ہے اس کی تمام صفات اس کے ذاتی ہیں دوسرا جو ہے تیسرا وہ ذات جو بڑائی اور عظمت والی ہے وہ ذات جو بڑائی عظمت والی مالک المتقبیر اور خبیر کمان ہے اور ہر چیز اس کی جلالت کے سامنے چھوٹی اور حقیر ہے چوتھا معنیٰ یہ بنتا ہے وہ ذات جس ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور بڑائی سداوار ہے وہ ذات جس ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور بڑائی سداوار ہے تو یہ ان پانچ شار نکات جو ہے کتاب جو ہے اوالد کی خصوصیات ہے اصمان حسین سوا نمبر ایک سو سینتالیس پانچواں وہ ذات ہے جس کی زمین اور آسمانوں میں تعریف اسی کے لیے خاص ہے ان آسمانوں میں تعریف اسی اللہ کے لیے خاص ہے اور وہ آسمانوں اور زمین و تمام عالمین کا رب یعنی مالک و عقاف و پروردگار ہاں جی رب وہی ذات ہے پروردگار جو ہے اور وہی ذات ہے اس لیے آسمان ہے پروردگار اور تمام آسمان و زمین مالک و آقا و پروردگار پروردگار ہے پروردگار وہی ذات ہے پروردگار سب کا پردگار مالک آقا زمین ہاں جی آسمان و زمین تمام معلومین کا رب یعنی مالک و آقا پروردگار وہی ذات ہے وہی اللہ کی ذات ہے اس لیے آسمانوں اور زمین میں کبریائی و عظمت و برتری سب اسی کے ساتھ خاص ہے ہاں جی چونکہ ان سب کا مالک اور آقا پروردگار جب وہی ذات ہے تو لہٰذا جو ہے اس لیے آسمانوں اور زمین میں کبریائی و عظمت و برتری سب اسی کے ساتھ خاص ہے ہاں جی اور یہ پانچواں نطا بندہ آخر کے ذہن تھا اور چنانچہ سرحِ جاسیہ عید نمبر سینتیس کی روشنی میں یہ معقوم سامنے آتی ہے کہ ولہ الخبروات وزی و لذیذ الحکیم اسعاد کی روشنی میں پرانے کریم میں المت کبر ایک مرتبہ آیا جیسے پہلے بتایا اللہ سبحانہ و نے اس جو ہے ایک آیت میں اپنی ذات کو المت کبر سے موسوم کیا یہ نام رکھا پشاد باری ہے العزار المتقبل سر حشر آدمبر تیئیس میں تاہم اللہ کے اس میں جو ہے صفتی الکبیر جل جلال القرآن حکیم میں 6 جگہوں میں چھ جگہوں میں استعمال ہوئے جن میں سے دو یہ ہیں نمبر ایک عالم الغیب و شہادت الکبیر المتعال سر رات آدم نمبر نو یعنی وہ تمام وہ اللہ جو تمام پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے سب سے بڑا عالی شان اور دوسری جگہ سر فرمایا وہ انَ اللہ ولا القویل سرحج اعظم عرباسلم اللہ ہی عالی شان ہے سب سے بڑا ہے علی القبل <الْقَوِيه> بلا المرتب والی آل شان اور سب سے بڑا ہے تو واضح رہے کہ اس میں العلی اور المتعال بھی ساتھ آئے ہیں اس میں العلی ساتھ آیا ہے ہاں جی در حقیقت جو ہے ہر بڑائی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے یہ سب آنے کے بعد چونکہ علی کے معنی بلند مرتبہ مطالع بلند مرتبہ والا ہے پریشان و شوکت والا ہے کبیر بھی اس معنی میں آئے متکبر بھی اس معنیٰ میں آئے تھوڑی تھوڑی فرق کے ساتھ تو اس سے معلوم ہوا کہ در حکا ہر بڑائی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے جو کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں اور جو محتاج وہ بڑا نہیں ہو سکتا پھر اللہ ہیں جو کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں کبھی بھی محتاج نہیں اور جو محتاج وہ بڑا نہیں ہو سکتا وہ تو فقیر ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کے لیے یہ لفظ ایپ اور گناہ ہے دوسرے کو یہ اپنے لیے ہاں جی المتکبر کے لفظ استعمال کریں یہ ایپ اور گناہ ہے چونکہ حقیقت میں بڑائی حاصل نہ ہونے کے باوجود بڑائی کا دعویٰ جٹھا ہے اور وہ بڑائی حاصل نہ ہونے ہاں جی جٹھائے وہ ذات جو حقیقت میں سب سے بڑی اور بے نیا سے اس کی خاص صفت میں شرکت کا دعویٰ ہے جو آپ میں نہیں ہے وہ آپ اس دعویٰ کریں تو آپ اللہ کے ہیں اس صفت میں جو اللہ کے ساتھ خاص ہے اس میں آپ اپنی شرکت کا دعویٰ کریں اس لیے المتقبیر کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کمال ہے اور غیر اللہ کے لیے جھوٹا دعویٰ اللہ کے لیے تو صفت کا ہے کیونکہ حقیقت میں وہی اللہ کھیریائی کا مالک ہے تمام کھیبریائی کا مالک ہر شے سے بزرگ و برتر ہر لحاظ سے بزرگ و برتر اللہ کے ذات ہے بالحقیقت اللہ کے ذات ہے لہذا اللہ کے لالمتقبر جو ہے صفت کمال ہے غیر اللہ میں سے کوئی اپنے لالمتقبر کا لوت استعمال کرے تو یہ اس کے لیے جھوٹا جو دعویٰ ہے ہاں اور یہ سے بندہ جو ہے جس فرون نشد نمن الغ دعویٰ کیا خدائی کا دعویٰ کیا سب ذلیلخوار ہو گیا زمین اور آسمان کی کیویائی صرف اسی المتکبر جل جلال کے لیے جس کی تصبیح دریاؤں سمندروں پہاڑوں اور زمینوں اور آسمانوں میں ہر دم ہر آن کی جاتی ہر شع اللہ کا تصبیح خان ہے لہو معاف والد یہ سب بھی لہو معاف اللہ کے تصبیخان ہیں جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں اس کی کیویائی ہمارے تصور سے بھی بڑی ہے ہم اللہ کی کیویائی کو درگ نہیں کر سکتے ہیں. ہیں کیونکہ ہم محدود ہیں ہماری تصور سوچ بھی محدود ہے ہمارے عقل شور بھی محدود ہے اللہ ایک لامحدود وجود ملاق ذات کی کمالات کو جو ہے ایک محدود ذات کیسے اطراع کر سکتے ہیں کیسے وہ اس کو حقیقت کے ساتھ تصور کر سکتے ہیں اور ہم اپنی جتنی شور ہے اسی حساب سے درخت کرتے ہیں اس حقیقت کو سورج جاسم علن وبریاء سماوات ولازیز الحکیم سورج جاسیہ اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور وہی ہے زبردست حگمت والا یعنی کیویائی صرف اسی ایک اللہ ہی کے ہے کوئی اور اس میں شریک ہے صدار نہیں نہ زمین میں نہ کائنات کے کسی گوشے میں کوئی اللہ کے شریک نہیں علامہ شبیر احمد عثمانی اسی تھولز فرماتے ہیں چاہے کہ آدمی اس کی طرف متوجہ ہو اللہ تعالیٰ کی خود جو ہے شوریائی کے طرح متوجہ اللہ کے اس کے احسانات اللہ کی وعنامات کی قدر کرے اس کی ہدایت جو انہیں پر چلے سب کو چھوڑ کر اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی فکر رکھے اور اس کے بزرگی و عظمت کے سامنے ہمیشہ اپنے اختیار سے متی و منقاد رہے انسان اپنے اختیار سے اللہ کی معروفت ہو تو اس معروفت کے نظم اس کے سامنے سر سرب سجود ہو ہاں جی خوشی سے سر اللہ جہ جو ہے ماں با معرفت اس کی سرزور میں متی اور فرم بردار ہو کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور متی اور منقاد ہونے کے لائق ہی نہیں ہے اللہ ہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس کی بزرگی و عظمت کے سامنے ہمیں شاہ اپنے اختیار سے ہم متی و منقاد رہ فرم بردار ہے کبھی سرکشی و تمرد کا خیال تک دل میں نہ لائے کبھی جو ہے سرکشی و نافرمانی کا اللہ کے حضور میں اس کا خیال خیال تک دل میں نہ کرنا تو چھوڑو خیال تک دل میں نہ حدیث پوچھیے اللہ حمد القبیاء و رداٮٔی حیائی کبیا جو عظمت کی میرا ردا ہے بلازمت عظمت و اظہار عظمت, عظمت میری چادر ہے ہمن نازا عنی من جو بھی ان دونوں میں سے ایک میں میرے ساتھ نزا کرے گا یعنی yani, اپنے لیے دعویٰ کرے گا میں بھی صاحب کیبیا ہوں میں بھی عظمت کا مالک ہوں جیسے پھرون نکانا رابح حکم العالیٰ اس طرح دعویٰ کریں تو اللہ فرمات تو پھرنار تو میں اس کو جانے میں پھینوں گا جی یہ مشکات کتاب الدب باب الغضب اس نے وہاں پر اس کا ذکر کیا ہے بے حوالہ خصوصیات عظماسنہ سوائے سوتالیس یہ حدیث خود سے وہاں پر ہے تو کپ جائی میری چادر اور عظمت میرا تہ بند ہے لہذا جو کوئی ان دونوں میں سے کسی میں مجھ سے منازعت اور کش کش کرے گا یعنی اپنے لیے دعویٰ کرے گا میں اسے اٹھا کر آگ میں پھین لوں گا چنانچہ شاد نمرود، فرون وغیرہ کے ساتھ ایسا ہی وہ اللہ نے ان سب کو جہنم رسید کیا دنیا میں بے ذلیل خوار کیا اور ان سب کو نیست و نابود کیا ان کی قوموں کو, ان کو بھی نیست و نابود کیا تو یہ وہ عظمت والی ذات ہے رضا نگرامی ہمیں جو ہے اس ص اللہ تعالیٰ کے یا متقبر ہو کے اللہ کے نظر میں اس مقدس قسم کے اندر ہمیں بدچیز کے درس سے سبق ہے تعلیم ہے کہ ہم اللہ کی کبریائی کا ادراک کریں اللہ کو ہر شے سے بزرگ و برتر سمجھیں مولا علی نے فرمائی متقیقی صفت یہ ہے کہ عزم الخال حشیم فصغ ال خالق ان کے نظر میں ہر شے سے بزرگ و برتر ہے عظیم ہے ہاں جی تو لہٰذا اللہ کا غیر ان کی نظر میں حقیر اور چھوٹا ہے بس بندہ خود کو یقیناً حقیر اور چھوٹا سمجھیں اللہ کی عظمت کا اطراک کریں اور اس کا بندہ بن کے ہی رہیں اس کا محتاج مقد فقیر محض عبد ذلیل و فقیر اور مسکین سمجھ کر بالحق حقیقت اللہ کے بند ہماری جو معروف کی دعائیں اللّہ ماہین مسکین عوامن مسکین عواش الف الحقین حقدم اسی حقیقت کے ہمیں تعلیم دیتے ہیں اللہ کی کیوریائی کا اعتراف کریں اللہ کی بے نیازی کا انسان متخد ہو اور خود کو ہر لہٰذا ہر آن اللہ کا محتاج فقیر مسکین سمجھے کبھی ایک لمحے کے لئے خود کو اللہ سے بے نیاز نہ سمجھے اس کے رحمت سے بے نیاز نہ سمجھے اس کے نگاہ شفقت سے نہ دنیا میں نہ آخرت میں اس کے رحمتیں شامل حال ہو گیا دنیا آخرت دونوں میں ہم قامیات ہے اس نے نظر رحمت اٹھایا تو وہ بندہ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے میں گرفتار ہوگا تو میری دعا اللہ تعالیٰ میں نسم علوم نہ کی معرفت نصیب کرے اور اللہ کی سچی بندگی کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق ادا کرے عام